شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامی تلعمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے شاید کہ آج کا درس یہ ساتویں نقطے کا آخری درس ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال اقوال افعال احوال سب کو درست فرما کر اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کے درس کا عنوان ہے علماسو کا کردار شیخ ابو مصعب فکر اللہ اقلّہ نے خلافت کے سقوط کے اسباب اور ان کے نتائج کا ذکر کیا تھا ان نتائج میں ایک بہت ہی اہم نتیجہ درباری مولویوں کی کثرت کا مسئلہ بھی ہے ان فساد الدین و فساد الخلقی فساد اکماد محترم فرما رہے ہیں کہ دینی بگاڑ اور اخلاقی گراوٹ اس کی بنیاد دو قسم کے لوگوں کا بگاڑ اور خراب ہونا ہے علماء اور حکمران علماء اور حکمران جب بگڑتے ہیں تو دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں وہ الملو کو روحبان ہوا نہیں بگاڑا دین کو مگر بادشاہوں نے اور برے علماء اور عبادت گزاروں نے وہ فساد الحکام سب اب فساد العلما حکمرانوں کی خرابی کا حکمرانوں کے بگاڑ کی اصل وجہ علماء کا بگڑنا ہے وہ فساد العلما اسب اب الخلاد و حب المال علماء دنیا کی محبت مال و دولت اور جاہو وہ منصب کی محبت کی وجہ سے بگڑتے ہیں حجت الاسلام امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء علوم الدین نامی اپنی مشہور کتاب میں جل نمبر, سات صفہ نمبر بانوے میں ان علماء کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ صلیف صالحین کے نقش پر چلتے تھے اور حق کی خاطر قربانیاں دیا کرتے تھے اور بادشاہوں کی طاقت و قدرت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے واضح رہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ پانچویں صدی ہجری کے عالم ہیں ان کے زمانے میں سلجوقیوں کی حکومت تھی اور عباسیوں کی خلافت کی کمزوری کی وجہ سے مختلف مستقل اسلامی حکومتیں موجود تھیں صلف صالحین کا ذکر وہ فرما چکے ہیں اور پھر اپنے دور کے علماء کا ذکر فرما رہے ہیں وہ عمل عن فقت قیدما و السن العلما فسکت اور رہی اس زمانے کی بات تو خواہشات اور لالچ نے علماء کی زبانیں بند کر دی ہیں بس وہ خاموش ہو بیٹھے وہ انتقلم اقوال اخوال اور اگر کبھی بات کر بھی لیتے ہیں تو ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے یعنی ان کے اقوال اور افعال میں یکسانیت نہیں پائی جاتی فلم یانجا تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتے حقل اور اگر وہ سچے ہوتے اور علم کا حق ادا کرنے میں مخلص ہوتے ضرور کامیاب ہوتے فلرا بالو کی اس لیے کہ عوام کا بگاڑ بادشاہوں کے بگاڑ کی وجہ سے ہے وہ فساد الملو کی اور بادشاہوں کا بگاڑ علماء کے بگاڑ کی وجہ سے و فساد العلما ابست اور علماء کا بگڑ جانا یہ مال و دولت اور منصب و جہ کی محبت کی وجہ سے ہے فرماتے ہیں کہ جس پر دنیا کی محبت غالب ہو جائے وہ عام گناہ کو امر بالمعروف اور نہیں عن منکر نہیں کر سکتا جی جائے کہ وہ بادشاہ ہو اور سرداروں کو نہیں آنے من کرے بس اللہ ہی مدد کرنے والا ہے احیاء علوم الدین جلد نمبر سات صفحہ نمبر بانوے میں یہ مضمون موجود ہے اسلامی تاریخ کے انقلابی علماء میں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہیں جو کہ ایک ایسے زمانے میں رہے ہیں جب درباری مولویوں کا بداتی دینی پیشواؤں کا ایک طوفان کھڑا ہوا تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آٹھویں صدی ہجری میں جبکہ محمد بن قلاون کی حکومت تھی جو کہ مملوکوں کے خاندان کے بادشاہ تھے اس وقت تاتاری اور چنگیزی شام پر مسلسل حملے کر رہے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درباری علماء کی منافقت اور ظالم حکمرانوں کی حمایت جب دیکھی تو یہ کہنے پر مجبور ہوئے ان کی یہ بات مجموع الفتاوہ جل نمبر پینتیس صفحہ نمبر تین سو بہتر اور تین سو میں موجود ہے ومتا ترك العالم ما علمه من کتاب اللہ و سنت رسوله صلی الله عليه وسلم واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم الله و رسوله كان مرتداً کافراً يستحق العقوبة في الدنیا والآخرا اور جب عالم۔ کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن حاکموں کی پیروی کرے تو ایسا عالم مرتد ہے کافر ہے دنیا و آخرت میں سزا کا مستحق ہے اسلامی تاریخ کے مشہور و معروف انقلابی علماء میں سے امام ابن ہضم رحمہ اللہ کا نام پہلے دروس میں بھی آ چکا ہے فوائف الملوکی کے دور میں اندلس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے پہلے تو انہوں نے حکمرانوں کی شناخت کروائی کہ یہ اس طرح کے حکمران ہیں المسلمین کہ یہود و نصارہ کو انہوں نے مسلمانوں کے راستوں پر کنٹرول دیا ہوا ہے اور وہ ایسے عذر تراشتے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالی نے جو کام حرام کیے ہیں وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتے فَلَا تُغَالِطُوا أَنفُسَكُمْ اے لوگوں مغالطے میں مت پڑھنا ان درباری مولویوں اور فقہاں کے فتو سے پریشان مت ہو جانا فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْفُسَّاقُ وَالْمُنْتَسِبُونَ إِلَى الْفِقْحِ اسلامی فقہ کی طرف منصوب یہ فاسق و فاجر مولوی کہیں تمہیں گمرانہ کر دالے اللابسون جلود اببانی علی قلوب السباعی جو کہ دمبوں کے کھال پہنے ہوئے ہیں اور ان کے دل درندوں جیسے ہیں المزین علی اہل شر شرحم اللہ فرون فہم یہ بد کردار لوگوں کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے اچھا کر کے دکھاتے ہیں ان کے فسق و فجور پر ان کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیسے بد کردار فاصق و فاجر انسان کی تعریف کرنے والے لوگ بھی آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں تاریخل امت الہدا ظلما اسلامی تاریخ کی کتابیں ایسے حق پرس علما اور اللہ کے دین کے لیے ہدایت کے لیے کام کرنے والے علماء کے ذکر اور ان کی تاریخ سے بھری ہوئی ہیں جنہوں نے ظلم ستم اور گمراہی کی قطار سے علیحدگی اختیار کی جب انہوں نے درباری مولویوں کا کردار دیکھا اور انہیں ظالم حکمرانوں کی حمایت میں دیکھا تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور دین کی خدمت میں وہ مصروف رہے میرے بھائیوں میری بہنوں اسال محترم فرما رہے ہیں اللہ جل جلال کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور یہ عذاب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے حملوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے واید اردنا ان نحلک قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 16 ہے اس ایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ایش و عشرت کرنے والوں کو اور بدماش قسم کے لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں تو وہ بدماشیاں کرتے ہیں اللہ کی بغاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارا عذاب ان کے لیے مقرر ہو جاتا ہے فدم مرنا چنانچہ ہم اس شہر کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو متعین طریقہ ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں وہ حکام پر بھی آیا اور عوام پر بھی ربی کا قرآہ وال جب شہر والے ظلم و ستم میں اللہ کی بغاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ آ جاتی ہے ان اقدلی یقیناً اللہ سبحان تعالی کی گرفت بہت دردناک اور بہت سخت ہے یہ یسرود کی آیت نمبر ایک سو دو ہے وہاں کر مدت اور میرے بھائیو اس طرح قومیں گزر گئیں بڑے بڑے ممالک تباہ و برباد ہو گئے وہ بقیت العبرت مری رتن و اور یہ کڑوی تاریخ بطور عبرت ہمارے لیے رہ گئی اور اللہ جل جلال کا طریقہ جاری ہے اور ہم نے آپ سے پہلے جو امت آئی ہیں ان کی طرف بھی پیغمبر بھیجے فاخدنا بلباسا در الا اللہ تو کبھی ہم نے انہیں جنگوں کے ذریعے اور کبھی بھوک اور قحط کے ذریعے آزمایا اور پکڑا تاکہ وہ توبہ کریں تاکہ وہ گریا وزاری کریں توبہ کریں فلم ما نسو ما ذکرو جب ان کو جو یاد دہانی کروائی گئی وہ اسے فراموش کر بیٹھے فتح ابو ابکل سے ہم نے ان کے لیے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے بطور استدراج یعنی ان کو مزید مشکلات کی طرف دھکیلنے کے لیے حتیٰ ادا فریح بما اتو اور جب وہ ان دنیاوی نعمتوں میں مست ہو گئے اخذناہم بغتتن بخت مبلسون ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا جب کہ وہ اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں مشغول تھے فقت آدابر القوم غلام الحمد للہ رب العالمین چنانچہ ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں وھاکذا ہجم الروم والصلیبیون على بلاد المسلمين من الغرب واشتاهم المغول من الشرق قال استرى میرے بھائیو رومیوں نے اور صلیبیوں نے مغربی طرف سے مسلمانوں پر حملے شروع کیے اور مشرقی طرف سے چنگیزیوں نے حملے شروع کیے وغرقت بلاد الاسلام والمسلمين تحت سنابك خيل العدو اور مسلمانوں کے جو ممالک تھے یہ دشمنوں کے گوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ایک ایک کر کے گرتے گئے پھر تاریخ نے ہمارے لیے وہ حالات محفوظ کیے جن کو سن کر چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور جسم جو ہے لرزنے لگتے ہیں حاکموں نے محکوموں نے اقتدار والوں نے عوام نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے ولی اللہ قبل وازو اور تمام باتیں جو ہیں وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اِنَّ فی لِمَنْ كَانَ لَهُ قلب او القسما شہید <شَهِيدٌ> یقیناً اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یعنی جس کا دل زندہ ہو یا وہ حاضر ہو کر اپنے کانوں کو لگائے یعنی جو شخص توجہ کے ساتھ دہیان کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنتا ہے تو یقیناً اس میں اس کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اللہ کے کلام میں اللہ و تعالی نے پہلے گزری ہوئی قوموں اور ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب اور ان عذابوں کے اسباب کا ذکر کیا ہے ہمیں بھی ان حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور امت مسلمہ کو کتاب و سنت کی طرف بلانا چاہیے امت مسلمہ کے جو رہبر و رہنما ہیں یعنی دینی رہنما اور دنیاوی رہنما علماء اور عمارا خصوصاً ان دونوں طبقوں کو ان باتوں سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو لغزشوں کو مواف فرمائے اور اللہ سبحانہ و ہمیں ہدایت اور سرات مستقیم پر استقامت عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه يجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته